اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانه الله یہ مبارکہ اور اس اگلی حیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا حکم بیان فرمایا اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا, کا حکم دیا تھا اس سے پچھلی حیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کساس کا حکم دیا تھا کیونکہ اصول بر بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے احکامات جزیہ کو بیان فرمانا شروع کیا یہ قصاص کا جو حکم ہے اس میں پورے ملک کی اصلاح ہے ایک بندہ قاتل کو قتل کر دیے جائے قصاصن تو باقی لوگ بچ جائیں گے پورے ملک میں انارکی نہیں پھیلے گی تو اس میں پورے ملک کی اصلاح ہے یہ وصیت کے معاملات جو ہیں میراث کے معاملات جو ہیں ان کو پورے طور پر ادا کر دیے جائے تو پورے خاندان کی اصلاح ہے اور رمضان شریف کے روزے رکھنے میں خود بندے کی بندے کے نفس کی اصلاح ہے یہ ایک آپ اسے اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پورا نظام بیان فرمایا ایک بندے کی اصلاح سے پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے جی افراد سے خاندان بنتے ہیں خاندان سے معاشرے بنتے ہیں اور معاشرے سے ملک بنتا ہے حکومت بنتی ہے کہیں نہیں سمجھ آیا مسئلہ تو یہ اللہ و تبارک و تعالیٰ نے تینوں چیزیں ان تینوں کی اصلاح کا طریقہ مبارکہ عطا فرمایا فرد صحیح ہوگا تو معاشرہ صحیح ہوگا معاشرہ صحیح ہوگا تو حکومت صحیح ہوگی کہیں سمجھ آیا مسئلہ فرد صحیح ہے نہیں ہیں معاشرہ معاشرہ بھی بگڑا ہوا ہے سارے کے سارا اور حکومت وہ صحیح چاہیے کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ ہاں یہ بڑا ضروری ہے اچھا اور یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے جیسے آج کل جو جاہل صوفی ہیں وہ بڑا زور دیتے ہیں اس بات پر نہیں جی پہلے جو ہے وہ نفس کی اصلاح ہو جائے سارے بندے باعدید بستامی بن جائیں تو اس کے بعد پھر حکومت اسلام کیا آئے یہ بھی ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی نظریہ ان کا ٹھیک ہے نہیں ہے کیونکہ پہلے لوگ جو ہیں وہ جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو نئے نئے ساتھ جاتے تھے کبھی پہلے یہ بھی نہیں ہوتے تھے وہ بھی ساتھ جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے اور کوئی وہاں پہ خبن کر لیتا تھا کوئی چیز اٹھا لیتا تھا وہاں سے کسی سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی تھی کوئی کسی کو جس کا قتل کرنا نہیں بنتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے یہ سارے کے سارے بزرگ تھوڑی ہوا کرتے تھے یہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ یعنی کہ سارے جو ہیں وہ اصلاح نفس کا پورا کا پورا پورا جیسے حق ہے اسی طرح کر کے سارے عبداللہ بن مبارک تو نہیں ہوتے تھے سارے حضرت بن زید تو نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے نا بہت سارے لوگ ایسے بھی جاتے تھے جیسے آج کل نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز کا طریقہ آتا ہے باقی سارے بےچارے ایسے کھڑے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے جناب وہ جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے کرتے رہتے ہیں ہے نہیں تو اس لیے یہ کہیں بھی نہیں ہے ایسا کہ جناب جب تک کے سارے لوگ جناب جنہوں سے بغدادی نہ بن جائیں تب تک جناب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جناب یہ اسلامی حکومت کا مطالبہ کریں نا ایسا بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسلامی حکومت کا مطالبہ کرنا جو ہے نا یہ ہر بندہ مومن کا حق ہے بلکہ ہر بندہ مومن کا فرض ہے ٹھیک ہے نا اس فرض کو پورا کرے ہر بندہ مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ ایسے نہ گزارے بلکہ خلیفہ اسلام کے تحت اپنی زندگی گزارے کہ نہیں سمجھ مسئلہ ہاں اور یہ فرمایا کہ جو بندہ ایسے مر گیا جس کے گلے کے اندر حاکم اسلام کا پٹا نہیں ہے یعنی کہ وہ حاکم اسلام کی اطاعت نہیں کر رہا میں وہ جہلیت کی موت مرا ہے یہ حدیث ہے حضرت بتایا ہمارے ہندوستان میں کتنے عرصے سے لوگ یہی موت مر رہے ہیں ہم نے تو کبھی خلافت اسلامی کا نام تک نہیں سنا یہاں کہ ہمارے ہاں بھی حاکم اسلام آیا ہے حاکم اسلام مسلمان حکمران ضرور رہے ہیں یہاں پہ جتنا بھی ہو سکا تھا وہ دین بھی انہوں نے نافذ کی رکھا ہے لیکن جو خلافت علامہ نہ حاجر نہ ہے وہ تو ہم نے نہیں دیکھی وہ تو ہماری ہندوستان کی زمین یہ جو ساری زمین ہے ہندوستان مطلب پاکستان میں ہندوستانی تھا یا بعد میں یہ الگ ہوا ہے تو یہ اس زمین میں دیکھا ہی نہیں ہے بر صغیر میں کہاں اسلام نافذ ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ جب ہم وہ دیکھیں اصل میں یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر مولوی اور پیر بڑی رکاوٹ ہیں دین کے لفاذ میں یہ جی میں حقیقت کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں انہیں پتہ جو آج نظرانے ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں اور ہمارا اپنا ذاتی بیت المال ہے اگر اسلام کی حکومت آ جاتی ہے تو یہ تو پھر اسلام کے بیت المال میں جائے گا اس پہ تو پھر سارے غریب بھی کھائیں گے مسکین بھی کھائیں گے آج جو ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں یہ تو پھر غریبوں کے پاس چلی جائیں گی اسلام تو پھر ہمیں اتنے رکھنے کی اجازت دے گا جتنا ہمارا بنتا ہے بندہ ڈکا نہ توڑے یہ پیر اور ان کے بچے بیچارے کہاں کام کرتے ہیں ایک ڈکا ایک ککھ نہ توڑے بندہ اور جناب مزے ایسے کرے جناب جیسے بڑے بڑے رئیس کرتے ہیں ہیں تو یہ بڑے سارے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہر یہ جو بڑ بڑے بڑے وڈیرے ہیں نا یہ جو بیٹھے ہیں وہ سارے یہ بھی اسلام کو اس لیے نانے دے رہے ہیں کیونکہ یہ پتہ ہے جب اسلام آیا تو ان کی عیاشیاں بدماشیاں بند ہو جائیں گی جب بھی اسلام کی بات کی جائے ٹی وی والے اینکر جو بیٹھے ہیں وہ پہلے بھڑک پڑتے ہیں وہ اچھل کود شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ جو ہمارے بندروں والے اچھل کود ہے ہم جھوٹ کو پکڑ کے جناب ہم وہ معاملات لے کے بیٹھ جاتے ہیں جھوٹ جھوٹ چھوڑتے رہتے ہیں رات دن اسلام نے تو جھوٹ پہ بندی لگا دینی ہے جیسے انہیں جھوٹی خبر پھیلانی اسلام نے اسے طلب کر لینا اب یہ تجھے تو سیدھا کروں ہیں تو اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہے اور دوسرے دوسرے نمبر پہ جو مرسی ڈرامے بنانے والے ہیں انہیں بھی پتہ ہے اگر اسلام اتا ہے تو ہم جو ڈرامے بنا رہے ہیں روزانہ جھوٹی کہانیاں گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنا رہے ہیں اور لوگوں کے اخلاق تک برباد کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں یہ ہمارا کام رک جانا ہے. اس لیے اسلام کی حکومت سے ایک, ایک بندہ خائف ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے جو بیٹھے بیٹھے کہیں گے کہ ہاں یار اسلام کی حکومت ہونی چاہیے اسلام کی حکومت اب تو ہم نے سب کو دیکھ لیا ہے لیکن اندر سے وہ سارے ڈرے ہوئے ہیں جتنے بھی افسر ہیں سارے ڈرے ہوئے ہیں انہیں پتہ بھی ہماری جو منتھلیاں مقرر ہیں وہ ساری بند ہو جائیں گی یہ سمجھ آیا ہم جس دکان پہ چلے جائیں وہاں سے جناب پانچ سات کریڈ میں کوک کے مفت میں مل جاتے ہیں اور جناب وہ کسی آئل والی فیکٹری میں چلے جائیں تو وہ آئل جناب آدھی اٹھا کے ہماری گاڑی میں ڈال دیتے ہیں وہ سارا, یہ سارا بند ہو جائے گا ہمارا انہیں سب میں بڑا مسئلہ ہاں یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے آخر ان لوگوں کے اندر اسلام کی محبت کیوں اسلام کی حکومت کی محبت کیوں نہیں آ رہی ہے اس کے اسباب ہیں اور وہ علل ہیں کچھ چیزیں ہیں کافی لوگوں کو بھی پتہ ہے اگر اسلام کی حکومت آ گئی تو یہ ہمارے خلاف جہاد کے لیے اٹھیں گے اے اس لیے وہ بھی اسلام کی حکومت یہ ہانیاں نہ دیتے وہ بھی ایسے لوگوں کو ہمارے یہاں مسلط کیے ہوئے ہیں جو اسلام کی حکومت سے قائف ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک ہر ایک بندہ ڈرا ہوا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک ہاں تو اس لیے یہ کافروں کی جو کافر بندہ اور کافر مزاج کا بندہ یہ دونوں بندے کافر مزاج بندہ کافر ہوتے بھی ہے اور کافر مزاج بندہ کلمہ تو پڑھے لیکن اس کی طبیعت میں بھی ہی آئی ہو یہ دو بندے کبھی بھی اسلام کی حکومت برداشت نہیں کر سکتے اے بابے سے پوچھا تھا نا انہوں نے کہا جی ہاں جی پھر جو اگر آپ کی حکومت آ اسلام کی ہاں تو آپ پھر لڑکیوں لڑکے جو اکٹھے پڑتے ہیں وہ بھی آپ منع کر دیں گے اے یعنی کہ وہ بہیاؤں کو اپنی بہیائی کا مسئلہ بن گیا ہے انہیں فکر لائق ہو گئی کہیں یہ نہ کہا پھر ٹی وی بھی بند کر دیں گے آپ اے ٹی وی پہ جو گانے وغیرہ چلتے ہیں فلمیں وغیرہ وہ بھی بند کر دیں گے بابے نے کہا ایک بار آنے تو دو دیکھو کیا کیا چیز بند کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا فرمائے تو یہ ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی حکومت یہ سارے بن جائے نہ سارے باعد بنے یہاں سارے عزیز بنے ہوئے ہیں نہ سارے بنے نہ حکومت آئے انہوں نے کہا نہ نو تیل ہوگا نہ نا رادھا ناچے گی وہ ایک کہاوت ہے نا ایک کہانی یہ کہاوت ہے مثال ہے کہتے نہ نو تیل ہوگا نہ رادا ناچی نہ نا سارے باوجید بنے نہ اسلام کی حکومت آئے سارے کے سارے مزے کرتے رہیں بہرحال جی یہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا عیسائی مبارک کے اندر روزے کی تاریخ کو بیان فرمایا روزے کی تاریخ کو بیان فرمایا یہ ذہن میں نے تاریخ جو ہے نا یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ ہم رکھتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ روزہ پہلے بھی فرض تھا یہ کتنے روزے فرض تھے <تبارك> جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو روز بھی روزے فرض تھے آزم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور آگے قیامت تک روزے فرض ہی رہیں گے پہلے بھی فرض تھے لیکن وہاں نوعیت مختلف تھی ان کے اوقات مختلف تھے تعداد مختلف تھی حضرت صحیح دن علیہ سیدام آپ کی قوم پر روزے فرض تھے حضرت ایک روایت کے مطابق عیص علیہ السلام سے لے کر علیہ السلام تک اور اس کے آگے سب پر تیس روزے فرض تھے حضرت موسی علیہ السلام اور ان کی شریعت میں روزے جو فرض تھے وہ ہر ہفتے کا روزہ فرض تھا اور آشورہ کا دن یہ ایک روزہ یہ فرض تھا ٹھیک ہے ایک روایت کے مطابق دوسری روایت کے مطابق ان پر بھی پورے مہینے کے روزے فرض تھے اور یہ دو لوگ روزے الگ سے فرض تھے ہاں جی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت علیہ السلام تک ان تک جو ہے وہ سارے سب پر روزے تین دن کے روزے فرض تھے کتنے دن کے روزے فرض تھے یعنی آدم علیہ السلام اور ان کے بعد سارے کے سارے تین دن کے روزے رکھا کرتے تھے وہ تین دن کے کون سے تھے تیرہ چودہ پندرہ ہر چاند کی تیرہ چودہ پندرہ جو روزے ہم پر بھی رکھنے مستحب ہیں جیسے عاشورہ کا روزہ ان پر فرض تھا ہمارے لیے مستحب ہے روزہ رکھنا لیکن ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق تھا لیکن انہوں نے روز خود روزے کا ہولیا بگاڑ لیا تھا یہودہ سارا کہتے تھے روزہ وہ رکھ رہے ہیں جس کے اندر پکی ہوئی چیز نہ کھانی پڑے جس میں آگ کا اثر نہ ہو اس کے علاوہ آ, باقی ساری چیزیں کھا سکتے ہیں جیسے ہندو جو ہیں ان میں بھی روزہ جو رکھتے تھے لوگ وہ گاندھی جو تھا وہ بھی روزہ رکھتے تھا روزہ کو اس, روزہ تو نہیں کہہ سکتے پھر روزہ شریک وہ اسے برت کہہ دیتے تھے کیا کہتے تھے برت کہتے تھے اور اس میں وہ صرف صرف شربت سیب شرب, شرب کا جوس پی لیتے تھا جی اور کچھ پھل کھا لیتا تھا باقی کسی چیز کے قریب نہیں جاتا تھا کہتا تھا بس یہی کافی ہے ہمارے لیے یہ کون سا روزہ بھی بتائیں جیسے یہود و ان کا روزہ اب تو خیر نصارہ بھی روزہ کو چھوڑ چکے ہیں جیسا باقی دین چھوڑ چکے ہیں اس طرح روزہ کو بھی چھوڑ چکے ہیں تو باللہ بلّہ نعوذ باللہ بن ذالق یہ سر سور سر سور جو ہے اس زلیل نے تو حد کر دی اس نے کہا کہ یہودی اور نسرانی جو ہیں یہ اور مکے کے مشرق یہ روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے پاگل کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہتے ہیں بتائیں بندہ بھوکا مرے رب راضی ہو جائے کیا رب جو ہے وہ یہ گبارہ کر سکتا ہے کہ اس کے بندے بھوکھا مرے ذالک کہتا جی رب تبارک و وطالہ جو ہے وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے بھوکے مرے اور اس نے یہاں تک کیا دیا اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ علیہ صد اسلام اور مسلمانوں نے جو روزہ رکھنا شروع کیا یہ وہاں کے مشرقوں کو دیکھ کے شروع کیا مشرق روزہ رکھا کرتا ہے کہتے ان کی پیروی میں یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے کہ تم جو روزہ رکھو جی یہ پیر نیچر جسے کہہ رہے ہیں آپ نیچریوں کا پیر لبرل سیکولر لوگوں کا پیر جو ہے یعنی ہر چیز میں آسانی ایسی کر دی کہ رفتار کو مطالعہ کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ اپنی اصل پر نہیں رہنے دیا اس نے تو ان کی دیکھا دیکھی یہ حدود کی کہ اس نے کہا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے تو اس انہوں نے بھی کیونکہ آج یہود حد بھی روزہ چھوڑ چکے ہیں تو اس نے کہا یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی ان کو دیکھ کے شروع کیا مکہ کے مشرقوں کو کہ جناب اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہتے ہیں بتائیں خدا ان باتوں سے کیسے راضی ہوتا ہے نہیں اس نے کہا یہ تو رب اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے روزہ رکھنا جیسے آج ہمارے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اس کی اس طرح لمبی ساری داڑھی کے ساتھ تصویر لگی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ قوم کا بڑا محسن ہے اس نے یہی احسان کیا قوم کو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اعتمادی اٹھا گیا ہے پہلے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا تھا رب تعیل نے حکم دیا تو کیوں دیا ہے رسول علیہ السّام نے حکم دیا کیوں دیا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند سمجھتا جاتا لیکن جب سے یہ دلیل آیا ہے اس نے لوگوں کے اندر ایسی نجریت داخل کی ہے ایسا لبرلزم اور سیکولرزم کا زہر گھولا لوگوں کے ذہنوں میں دماغوں میں لڑکے پوچھتے ہیں رب رفتالا نے یہ حکم کیوں دیا تو وہ حکم کیوں دیا ایسا کیوں ہے تو پیسہ کیوں ہے رب رفتال کے حکامات پہ یہ اعتراضات ہو رہے ہیں یعنی بندے کو بندہ نہیں لینے دیا اس نے اور اس نے اپنی تعلیم کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ خود بیان کیا ہے اس کی اپنی کتابوں کے اندر یہ سنادید سر سید میں اور اس کی باقی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے اس نے کہا میں نے یونیورسٹی اس لیے بنائی تھی تاکہ یہ لڑکے جو ہیں انسان بنیں گے اس نے کہا ہوا یہ ہے جیسے پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے گدھے بنتے جاتے ہیں جیسے پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے گدھے اور خچرے بنتے جاتے ہیں یہ اس کے اپنے ذاتی الفاظ ہیں یہ بابا نیچر پیرے نیچر کے الفاظ ہیں اس نے کہا میرے ادارے سے سکول سے کالج سے یونیورسٹی جو بھی پڑھیں گے اس نے کہا سارے خچر اور گدھے بنتے جا رہے ہیں اور ایسے بنتے رہے بتائیں بھائی وہی لڑکے جو پڑھ رہے ہیں تو جو بندہ جس سے پڑھے اس کا ادب آتا ہی نہیں آتا یہ نہیں موسن کا احسان ہی نہ بندہ مانے تو وہ انسان ہے جس سے پڑھتے ہیں اسی کو لٹا کر مار رہے ہوتے ہیں مجھے ایک لڑکے نے بتایا یہاں کوئی سکول ہے لیاقت فاؤنڈیشن اس کا ماسٹر وہ بھی پرلے درجے کا ذلیل ہے وہ بھی ربت کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے بڑا جو اسے ہیڈ پمپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو ہے اس کے سکول سے جو دسویں کے لڑکے پڑھ کے گئے نا جی تعلیم پوری ہو جاتی ہے جب بندے کی تو ادب آ جاتا ہے استاد کا احترام آ جاتا ہے لیکن جیسے وہ پڑھ کے گئے نا انہوں نے جناب وہاں کے سارے وہ توڑ دیے پنکھے توڑ دیے اور تعلیم پوری ہوئی تو جو بڑا ان کا پرنسپل تھا اس کے گھر کے باہر گالیاں لکھ گئے لکھ گئے نا اس کے دروازے پر اور دیواروں پر گالی لگ گیا زور زور سے نعرے مارتے رہے تیری ماں کو تیاری بہن کو میں نے کیا تعلیم پائی ہے اب ذرا بتائیں یار جو جس سے پڑھ کے جا رہا ہے اس کی ماں بہن ایک کر رہا ہے جب آگے جائے گا وہ افسر بن کے بیٹھے گا تو پھر قوم کے ساتھ کیا کرے گا قوم کے ساتھ کیا کرے گا وہ یہ تو بھی نظام تعلیم ہی ایسا ہے انسان رہنے دیتا کسی کو پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ جناب یہ انسانیت بھی یہاں ہے سارا کوئی یہاں ہے یہ پہ یہ پنجاب یونیورسٹی کا واقعہ ہے اخباروں میں چھپا تھا یہ بہت پرانی بات ہے یہ سن دو ہزار پانچ کی بات ہے کہ ایک جو پروفیسر تھا اس نے کسی بچے پر سختی کر دی رات کے وقت جب سویا صبح نہانے کے لیے گیا تو لڑکوں نے ایسی ضلالت کی کہ اس کی ٹینکی کے اندر کوئی گندا پاؤڈر ڈال دیا وہ جیسے گئے نہانے کے لیے وہ اور اس کی بیوی دونوں کے سارے بال جھڑ گئے جھڑ ایسی چیز کیمیکل ڈالا کہ اس کے پورے جسم پہ کوئی بال ہی نہیں رہا استاد اور ماسٹر اور ٹیچر دونوں گنجوں کے باہر کھڑے ہیں. بتائیں یہ کنوں نے کیا اپنے شگیردان محترم نے کیا جو اسے پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ کیا آج پڑھ کے جب فارغ ہوتے ہیں اس دن جناب یہ کالجوں میں لڑکے یونیورسٹی میں لڑکے جس دن ان کا آخری سبق ہوگا نا اسی دن جناب ایک دوسرے پہ رنگ پھینک پھینک جناب وہ،, وہ منا رہے ہوتے ہیں ہندوؤں کی خاص رسم ہے وہ منا رہے ہوتے ہیں اور پورے جسم پہ جناب تحریریں لکھی ہوئی ہیں پورے جسم پہ جناب تحریریں لکھی ہوئی ہیں نام لکھے ہوئے ہیں سارے ایک دوسرے کے وہ سائن کر رہے ہوتے ہیں بتائیں یار یہ کون سی تعلیم ہے پڑھتے جاتے پگل کے بچے کے پٹھے بنتے جاتے ہیں یہ کون تعلیم پائی ہے کبھی باپ نے اپنے بیٹے سے بیٹھے تو کیا کیا پڑھ رہا ہے تو کیا سیکھ رہا ہے داخل کروا دیا تو اسے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا اسکول پڑھتا ہے تو بتائیں تعلیم کتنی پہنچ گئی اس کی وہ بےچارا دیہاتی بندہ تھا سادہ تھا اس نے کہا کھڑا ہو کے موتنے لگا ہے تو اتنے تک تو پہنچ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے تعلیم اس کی؟ اس کھڑا ہو کے پیشاب تو کر لیتا ہے یہ پتہ نہیں آگے تعلیم کہاں تک جاتی ہے بتائیں یار یہ ایسی ضلالت پھیلی ہے آج ان کے کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والوں کے لیے باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے آپ اسٹیشنوں پہ چلے جائیں اڈو پہ چلے جائیں ایئرپورٹ پہ چلے جائیں ہر جگہ جن یہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوں گے اور ادھر منہ اٹھا کے باتیں بھی کر رہے ہوں گے اور کھڑے بھی سارے برابر میں ہوں گے بتائیں گدھا بنایا نہیں بنایا اس تعلیم نے تو اور پڑھائے نہ پھر بچوں کو ادھر ہمیں تو تکلیف پڑتی ہے نا جناب مدرسے میں بچا پڑھ رہا ہے کبھی آگے پوچھیں گے بھی نہیں عرب عرب بچا پڑ رہا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا کبھی خبر ہی نہیں لیں گے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی مولوی صاحب کی ذمہ داری ڈال دی ہے خود ہی نہیں باتیں یہ تو شکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے دل میں یہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے فکر ڈالی ہوئی ہے है? حقیقت والی بات ہے ان کے باپ بھی کبھی نہیں پوچھتے گے میں روزانہ پوچھتا ہوں بچوں سے ہمیں کس کسی نے کیا سنا ہے روزانہ پوچھے گا کسی بچے نے سرگ نہ ہو تو بتاؤ منزل نہ وہ باپ کبھی آئے نہیں ہمارے پاس پوچھنے کے لیے ہاں جی ہمارا بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے تو یہ والے بھی اس طرح کرتے ہیں جی وہ روزانہ پٹیکن ڈالتے رہتے ہیں آج فلاں دن نے تو فلان چیز پکا کے لے آؤ فلانے فلان چیز پکا کے لے بنا بنا کے وہاں بھی ماں بھی لائن میں لگی ہوئی باپ بھی لائن میں لگا ہوا ہے بچے اسکول پڑھ رہے چار پانچ پانچ ہزار فیس بھی ہے دے بھی رہے ہیں سارا کچھ لائن میں پھر بھی لگے ہوئے مہینے میں کئی بار بلا لیتے ہیں وہ آج ابھی آج پیرنٹ ہے میٹنگ ہے آج فلاں کی اکیلی میٹنگ ہے آج ماں کے لیے آ جائے اس ابا لیے آ جائے پہنچ رہے ہوتے ہیں سارے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و بطالہ ہمیں سمجھ جاتا فرمایا رفتبار کو شاع فرمایا جی دیکھیں یہ روزہ فرض کیا ہے تم پر روزہ کیوں فرض کیا جی ربتبار کوتال نے آگے حکمت بیان فرمائی لعلکم تتکن تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ اکبر ظاہری بات ہے تین چیزیں جو ہے نا اصل چیزیں تین چیزیں نقصانی خواہشات میں کھانا پینا اور جمعہ کھانا پینا اور جمع یہ تین چیزیں جو ہیں اس کی طرف بندے کا نفس مائل ہوتا ہے رب تبارک بار نے یہی تینوں چیزیں بندے کو روک دی ماہر کہ رمضان شریف کے اندر صبح سے لے کر اس وقت تک ان تینوں چیزوں کے قریب نہ جائے تینوں چیزوں کے قریب نہ جائے اور ایسا بندہ نیک منتقب روزگار بن کے بیٹھا ہوتا ہے کہ حلال چیز کھانا پینا اور جمع یہ تینوں چیزیں حلال ہیں حلال ہونے کے باوجود پاس بھی کوئی نہیں ہے چیز بھی موجود ہے اس کے باوجود نہیں کھا رہا اس کے باوجود نہیں کھا رہا یہ بندے کے نفس کو قابو کیا جا رہا ہے کہ مومن بندہ جو ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھے کہ ایک وقت رب کا اتنا حکم مانا کہ اس نے حلال سے رک گیا جیسے رمضان گزرا پھر حرام میں پڑ گیا نا یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ تیرے منہ پہ جچتی نہیں ہے کہ تو اس طرح کا کام کرے رفتبار کو اتارنے ارشا فرمایا جی دیکھیں اور مزے کی بات دیکھیں حیران کون بات ہے وہ یہ ہے یہ انسان جو ہے نا یہ روایت میں یہ الفاظ ہیں اکرم نخلا فنمت ہم مت حکوم میں کہ تم کھجور کی عزت کرو یہ تمہاری پھوپھی لگتی ہے کھجور تمہاری کیا لگتی ہے پھوپھی ٹھیک ہے نا وجہ یہ ہے اس کے پھوپھی کہنے کی حضرت سیدنا آدم عدم نبینا نبین علیہ السلام کی جب تخلیق کی گئی جو مٹی بچی تھی نا اس مٹی سے رب تبارک رفتبارک نے کھجور کو پیدا فرمایا ہے تو اس لیے یہ کیا لگتی ہے ہماری پھوپھی لگتی ہے ہیں تو سبحان اللہ یہی وجہ ہے جب بندہ مومن جو ہے نا سارے دن کا بھوکہ ہو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائک کے اس وقت جب روزہ کھولنے لگے نا تو سب سے پہلی چیز تمہارے پیٹ میں جائے وہ کھجور ہونی چاہیے سبحان کیا محمد محمد ہونی چاہیے کھجور ہونی چاہیے تو فمائق کیونکہ یہ اور کھجور ان... اور انسان کا خمیر ایک ہے خمیر ایک ہے جیسے وہ خمیر آپس میں وہ جدائی ہوئی نا آدم علیہ السلام بن گئے یہ انسان چل پڑے وہ کھجور بن گئی تو وہ چل پڑی اور مزے کے بعد دیکھیں اسی کھجور کو رب تبارک وطالع نے قرآن کریم میں شجر طیبہ قرار دیا ہے آو پاک آو درخت ہے یہ شجر طیبہ قرار دیا رب تبارک وطال نے قرآن کریم میں اور آک علیہ نے بھی ایک بار شاہ پرمایا تھا آک علیہ شام میں ایک درخت ہے اس کی مثال مومن جیسی ہے مومن جیسی کیوں نہ ہو مومن کی پھپھوج لگی اے مومن کی پھوپوجو لگی تو مومن جیسی ہونی ہے پھوپھی بھتیجت جیسی ہوتی نا نہیں ہوتی تو رب تبارک ہوتا ہے نے اسی کھجور کو اسے تو سامنے کہ ایک درخت ہے اس کی مثال مومن جیسی ہے یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ درخت جو ہے اس پہ خزان ہی آتی کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ جو کھجور کے پتے گرے ہوئے ہیں پتے گرتے ہیں اس کے خزانہ جتنے مرضی آتی رہے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا دھوپ جتنی مرضی پڑتے رہے اس کے در... اس کے پتے جو ہیں وہ تو نہیں جلتے وہ تو ویسے کی ویسے کھڑی رہتی ہے آخر سام میں بندہ مومن کی مثال ہی ایسی ہے میں کہ جتنی مرضی آفتیں آ جائیں جتنی مرضی فطریں آ جائیں مومن بندہ اس کا ایمان کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے یہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے نے کا یہ جو سارے چمک دمک یہ نظر آ رہی ہے ساری انگریز کی سارے کہا یہ ایک دو دن کی ہے کہتے ہیں ہمارے لیے تاجدار مدینہ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آفتاب و مہتاب اور چودھوی کے چاند بن کے ہیں ہمارے لیے ان کا نوری کافی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اکبر رفت بارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں آگے میں آئی آدودات سبحان اللہ یہ ایک بزرگوں کا طریقہ بھی رہا ہے جب کچھ کہتے ہیں نا بندہ پریشانی کا اظہار کر رکھتے تھے اے بچے یہ چند دن کی بات ہے بس کیا کہتے ہیں ہاں چند دن کی بات ہے بچے کہی دیا بھا مجھے پڑھنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے اس نے کہا اب باپ بیٹھے چند دن کی بات ہے خیر ہوگی ہے رفت بار کو اتار نے ارشاد فرمایا کہ ہما کہ یہ کچھ زیادہ دن تھوڑے ہیں ایام ماد یہ تو چند دن ہیں بس کیا ہیں ایام ماد یہ تو چند گنتی کے دن ہیں اور جو بندہ تم میں سے بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو پھر من ایام اخر تو وہ دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھ لے دوسرے دنوں میں اتنے روزے رکھ لے ہے آسانی یا نہیں ہے دوسرے جتنے چھوٹے ہیں اتنے رکھنے ہیں اتنے رکھنے آپ بل جمع کروانے جائیں ایک دن چھوٹ جائے نا تاریخ مقرر ختم ہو جائے تو یہ رفت بارک وطالعہ کا نظام ہے سبحان اللہ رفت بارک وطالعہ میں جتنے چھوٹ رہے ہیں اتنے اور رکھ لو تم اور آگے میں وہ آئل لدی نہیں ہوتی کو اور وہ بندہ جو روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور دل نہ کرے اس کا اسے مشکل لگے روزہ رکھنا تو وہ ایک دن کا فدیہ دے دے مسکین ایک مسکین کو کھانا دے دے ایک دن کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا دے دے یہ فدیہ اس کا یہ ذہن میں رہے شروع شروع میں جب روزہ رکھتے نہیں تھے تو ایک دم سے روزہ رکھنے کا حکم آیا تو رفتوار کو نے ارشا فرما کے کیونکہ لوگوں کو مشکل لگنا تھا میں جس بندے کو روزہ رکھنا اور ایک کرا کے مطابق جو طو کو ہوا ہے میں جس بندے کو تتوق کو ہے تکلو تکلف ہو اسے یہ تھوڑی سی دقت ہوگا روزہ رکھنے میں وہ بندہ جو ہے روزے کا فضیہ دے دیں یہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے لیکن رکھنے میں جو دقت محسوس ہو رہی ہے تھوڑی تو وہ بھی فریت دے دیں روزہ رکھ سکتا ہے طاقت بھی ہے لکھے رکھنا نہیں چاہتا وہ فی دے دے یہ ذہن میرے یہ پہلے حکم تھا اگلی اگلے مبارک کے اندر یہ منسوخ ہو گیا حکم جب دیکھا نا کہ لوگ جو ہیں اس کے عادی بن گئے ہیں رب تبارک رفت بار کو اب نہیں بھائی دیکھیں جی رب تبارک نے رفت بار خیرن خیر خیر اللہ میں کہ جو بندہ روزہ رکھنا چاہے تو بہتر ہے اس کے لیے روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے وان تسوم و خیر القم انکن تم میں کہ اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو تو اگر تمہیں کو علم ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے جی یہاں ترغیب دلائی گئی میں روزہ رکھ لو تم اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر فدیہ دے دو پھر کیا کرو فضیہ دے, دے دو فبا کہ پھر بھی اگر رکھو تو یہی بہتر ہے है? کیسے ترغیب دلائی جا رہی ہے شوق بھی دلایا جا رہا ہے اگلی آئے مبارکہ میں یہ ترغیب ان کے ختم کر کے اس حکم یا جس حکم میں اختیار تھا خیار حاصل تھا بندے کو کہ رکھے تو ٹھیک ہے نہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے فضیہ دے دے پھر رفتار کو تعلق اختیار ختم کر دیا رفتار نے شاہر الرحمدان اللہ دی. سبحان اللہ میں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا یہ ذن میں رہے قرآن کا ایک انزال ہے ایک تنزیل ہے ایک انزال ہے ایک تنزیل ہے انزال کہتے ہیں ایک ہی بار نازل کرنے کو اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا شہن فشہن نازل کرنے کو کہتے ہیں یہ قرآن کریم جو ہے رمضان المبارک میں لیلت القدر میں نازل ہوا آسمان دنیا پر لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا ایک ہی رات کے اندر اور وہ رمضان شریف میں نازل ہوا اللہ اکبر یہ بھی ایک خاص وجہ ہے کیونکہ آشقان الہی جو تھے نا وہ ربت بارک وطالعہ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے رب کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ربت بارک وطالعہ نے چونکہ روزے کی جزا آر. رب کا دیدار ہے آر روزے کی جزا رب کا دیدار ہے پورے گیارہ مہینے بھی دیدار کی تڑپ ہوگی تو جب وہ اعلان ہو جائے کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کی مزدوری ہی رب کا دیدار ہے رفت بارک وطالعہ نے فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ شدت جذبات میں فرت محبت میں فرت شوق کے اندر یہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے رفتبارک میں اپنا کلام بھیج رہا ہوں ایک دوسرے کو تمہارے دل کو ایمان جس کے ساتھ بندے کو محبت ہے تو وہ جہاں بھی جائے گا وہ علیحدہ بات ہے اگلے بندے کو مزا نہیں آ رہا اس کی باتیں سن کے یا نہیں میرا بیٹا ایسے کہتا ہے, میرا بیٹا ایسے. میرا بیٹا کو تھپڑ ہے مجھے. ایسی باتیں ہیں. بتاتے ہیں لوگوں کو تو وہ اگلے بندے کو مزہ نہیں آ رہا مزہ آ رہا ہے کیوں اسے محبت جو ہی. ہے تو رب تبارک وتعالیٰ نے یہ کریم رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا تاکہ یہ میرے بندے جو ہیں یہ میری باتیں आपस میں ایک दूसरे के साथ करते रहें मेरी محبت جو ہے وہ ان کو وہ ان کی یادیں تازہ کرتی رہے ان کے ساتھ تو رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں یہ قران نازل فرمایا ھودل سے یہ ہدایت بھی ہے لوگوں کے لئے لیے وبینات من الہدا و الفُرقان یہ ہدایت کے اور فرقان کے واضح دلائل بھی ہیں روشن دلائل بھی ہیں فرقان کے سبحان اللہ اچھا مزے کی بات ہے کہ جو بندہ فرقان یہ قرآن کے صفت ہے جیسے پڑھتے ہیں نا قرآن مجید فرقان حمید یہ فرقان قرآن کی صفت ہے فرقان مطلب بندے کو حق اور باطل میں تمیز آ جائے حق اور باطل میں تمیز کو کیا کہتے ہیں فرقان کہتے ہیں فرقان, فرقان, فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کو تو اب جو بندہ قرآن پورا پڑھ کے مولوی بن جائے اس سے حق اور باطل میں تمیز ہی نہ آئے تو سمجھے کہ نہیں ہے قرآن نہیں پڑھا اس نے رب تبارک ربت بارشا فما شاہد مشارا فلی وسلم وہ جو پیچھے طاقت رکھنے والے بندے کو بھی فریہ کی اجازت تھی اب اس کی اجازت ختم میں جو بھی بندہ رمضان شریف کا مہینہ پائے فلیسم وہ روزہ رکھے روزہ لازمی رکھے روزے کی چھوٹ نہیں ہے اور اگر پھر استثناء کر دیا گیا مریض کا اور مسافر کا ما من کان مریضن او لا سفرن فدت من ایام الاخر کیونکہ پیچھے تین بندوں کو اجازت تھی روزہ چھوڑنے کی مسافر کو مریض کو اور جو رکھنا نہیں چاہتا اسے اختیار تھا کہ نہ رکھے فدیہ دے دے یہاں پہ دو جو مریض اور مسافر دونوں کی اجازت ویسے کی ویسے رہی اور تیسرا بندہ جو ہے یعنی کہ طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھے تو فی دے دے اس کی اجازت ختم کر دی گئی رفت تعالی نے ارشا فرمایا جو بندہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اتنے دن روزے اور رکھے یعنی بیمار جب تندرست ہو جائے تو روزہ رکھے مسافر جب سفر سے واپس آ جائے تو روزہ رکھے رب تعالی نے ارشا فرمایا سبحان اللہ یاگے بجا بیان فرمائی کہ ایسا حکم دیا کیوں ہے میں یرید اللہ بالکم السرا میں رب تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا تنگی آسانی چاہتا رب تمہارے لیے ولا یورید تعالی تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا گنتی پوری کر لو یہ تعداد کہ ہدایت دے رکھی ہے ہاں ربت بارک و تعالیٰ محبوب کا دامن تمہیں دیا ہے والد تو کب بر اللہ علامہ اداکم تمہیں ربت بارک وطال نے قرآن دیا ہے رمضان کے حکام دیے روزہ دیا ہے رات کا قیام دیا ہے یہ شرع حکامات تمہیں عطا فرمائے ہیں یہ تمہیں ہدایت دی ہے میں والے تو کب بر اللہ اور اس بات پر تم تکبیریں کہو وہ تیرا اتنا احسان اللہ हैं? हैं? آج کے مسلمان جو ہے وہ روزے رکھ کے رب پہ احسان کرتا پھرتا ہے ادھر آ کے نماز پڑھ کے رب پہ احسان کرتا پھرتا نے روزہ ہے روزہ کسی رکھوایا ہی نے تین چیزیں بیان کی سامنے پہلے وہ وسیعت, جس, جس میں پہلے میں ملک کی اصلاح ہے, پھر جناب خاندان کی اصلاح ہے اب یہ نفس کی اصلاح ہے مزے کی بات یہ روزہ جو ہے یہ باقی دونوں چیزوں کی اصلاح کا سبب ہے اللہ یہ روزہ باقی دونوں چیزوں کی اصلاح کا سبب ہے معاشرہ بھی ٹھیک رہے گا روزے سے اور ملک بھی ٹھیک رہے گا کیسے جی بندہ صبر کرے گا حلال سے روک کر تو بتائیں وہ وسیعت کے معاملے میں گڑبڑ کرے گا حرام کی طرف نہیں جائے گا اچھا جب بندہ رمضان کا روزہ رکھ کے صبر کا وہ ایسے سراپا بن جائے گا صبر کا تو بتایا اس سے قتل ہوگا پھر جب قتل نہیں ہوگا تو کساس کی نوبت نہیں آئے گی اللہ یہ ایسا نظام دیا رفت نفس کی اصلاح سے پھر آگے ساری اصلاحیں ہوئی ہو جا رہی ہیں رب تبارک و وطار نے ارشا فرمایا اور اس بات پر تم تقبیر کہو کہ میں نے تمہیں ہدایت دی ہے والا اللہ تشکرون اور یہ روزے بھی رکھو اور تقویر بھی کہو رہ گئے روزے ان کی گنتی پوری کرو والا اللہ تم تشکروں تاکہ تم شکر گزار بندے بنو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق تھا